البتہ اب جو پانچ آئے ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا برکزی مضمون تھا دعوت اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی اور یہ کہ اگر وہ گاڑیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کریں برداشت کرنا ہوگا وہ معاملہ اور لیکن اقیات دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ پہلا دور ختم ہوا اب جب آ وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج میدان میں آ کر اور باقی کو للکارنا اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا والذین ندین اضا بہم البنگ روم وہ لوگ کے دن پر اگر کوئی زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں جگہ وہ سی ہے اب سہی کس قدر اس میں بظاہ کنٹراسٹ ہے لاط تبل حسن تو وال سیاح ادفا بلتی آسن وہاں تو یہ ترکین تھی اور یہاں پر ترکین مختلف ہے اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا گفو ہے مدینہ میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو جب کرو عید کا جواب پتھر سے دو جو زیادتی وہ کریں اتنی جاتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے وہ اگر بٹہ لگاتے ہیں اشار حرم کی حرمت کو تو تم بھی اس وجہ سے رکلا جاؤ کہ حرم ہے. اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ بکرا کے اندر پڑھائی تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے بجاؤ سید سیدوں مسلح اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پمن افا واسل ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف میں کرنے میں اسلح کی صورت نظر آ رہی ہے یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا درست اپنے آپ کو کر لے گا تو آج اللہ تو ایسے شخص کا حاضر اللہ کے ذمہ ہے ان نہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ ہم پڑھ چکے بکرہ فلقاس حیات ہوئی ہوش مندو کے ساس میں بھی. فِي حَيَاتُ الْبَابُ. بندو, بھی زندگی ہے ولاسرہ بادہ ظلم ہی اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا فولا کما تو اس پر کوئی الزام نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا نہیں اس کا حق ہے اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا بلے اور دیکھیں انداز ہی بالکل مختلف ہے یہ اور یہی دو مرحلے ہیں اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر نے محمد اکبکہ کچھ اور ہے محمد امدینہ کچھ اور ہے وہاں صورت یہ تھی کہ کفو اے دیا تم اپنے ہاتھ بندھے رکھو نغمہ ہے بلبل ہے تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے جیسا کہ میں نے ارض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو سابق آقا کو ابیا ابن خلق کو وہ ان کو اس کا حق تھا بلا من انتصرباد یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت اللہ الجہربسم اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند سے پسند نہیں ہے لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے رہے گا بلام اباد الم ہی جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے عبدل کیا گیا فع اللہ ماء الم ان سبھی اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی الزام نہیں ان نماز اصل میں تو الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق تلف کرتے ہیں انہیں ایکسپوائڈ کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی ہی کرتے ہیں خود حاکم بنتے ہیں قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں قوموں کا استحصال کرتے ہیں ان کا خون چوستے ہیں الزام ہوگا تو ان پر ہوگا نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں اولا کل آغا اب العلیم اب دیکھیے ابل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے اور یہ میں نوٹ کرا کر آ رہا ہوں آپ کو سورہ عال عمران میں فرمایا اللہ کی سال میں قائم بالقسط وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایو یادینام کون قبوامین بالکشا للہ سورہ معدہ میں پھر فرمایا یا ایو یادین قوامین للہ شہدا بالقسط اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سرح مبارکہ میں خدور سے کہا گیا کہ کہہ دیجیے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے وہ عمر تو لے آ اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق ان پر ہے الزام اللہ ایک لہم اذابل یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اداب علیم ہے وہ لمن صبر و غفر نزال عظم العمور ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کوئی سک صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا اس کے بعد پھر وہی بک صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے ومئی الدین ولی میں مارے <مَادِش> اور جس کو اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے بہت لگ چکی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے وہ ترغ غالمین لمبا راب العضاب یقول حق علا مردی منصبیل اور تم دیکھو گے ظالموں کے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں وہ تراہم یا رزون اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کئے جائیں گے عذاب کے سامنے جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے خوا شرین ضلع ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس کی وجہ سے یون ظر امن طرف خفی اپنی کننکیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے وقال النزین اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے ان الخاص خسر قیامہ واقع تن تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس اس تباہی میں مبتلا کیا اللہ ان عذاب وقیم آگاہ ہو جاؤ کہ یقینا یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے قائم رہنے والا دائم رہنے والا عذاب وبا کان الحمدلیا انسروللہ اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں وہ میں یوز للی اللہ فما الحمدن اور جسے جس اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لئے کوئی راستہ نہیں اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں من, من نکیر وہی لفظ استجابت آ گیا لربهم بدا کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اب یہاں پکار ہے یہ سب کچھ تم نے سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا سمجھ لیا استجیب رب اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو من قبل کیا یوم لامر اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے کل آ سکتا ہے تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں یہ میں کر لوں ذرا یہ کر لوں اس سے فارغ ہو جاؤں اس ذمہ داری سے نبٹ پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا تمہارے پاس اتنی بہلت ہے کہ نہیں ہے دیر مت کرو اس تجیب کمبر اور کس بات کی عکیم الدین ولافر رقوفی دین کو قائم کرو اور اقامت دین دین, اور اقامت دین کی جد و جہد میں اختلاف نہ کرو اس تجیبول رب کمبن قبل یا یوم اللہ من اللہ بالکم بن مل یوم دن نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانہ کہیں جا جائے پناہ نہیں ملے گی وما الک ابن اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا انکار کر دینا تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے فعین آرزو اب یہاں خطاب ہے حضور سے اے نبی رضو اگر یہ عراض کریں اگر اللہ کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں اگر اس کے لیے قبر نہ کسے فما سلح کا حفیظہ تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ ان کے اوپر داروگا بنا کر نہیں بھیجے گا نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری یہ حضور کی طرف رو رخ کر کے فرمایا وہ انا ازا ازق نل انسان ام اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں فرحا تو اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا وہ ان تو صبح سید تم قدمت عیدیم اور اگر آپ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت تو عمل انسان تو انسان بالکل نا بن جاتا ہے للہ ملک السماوات سماوات وَ اللہ آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے عام طور پر آتا ہے للہ معاف سماوات واف لرف یہاں پر دیکھیے نوٹ کیا للہ ملک السماوات سماوات اس لیے کہ اقامت دین اللہ کی حاکمیت نظام کا قائم کرنا اس کی مناسبت سے للہ ملک السماوات سماوات زمین و آسمان کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے یخڑ و مایشا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے شا ناسن جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے وہ یہ وہ اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اور یوزب جو ہم ظکراناسا یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی وہ یوالوم یشا اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی ان نہ علیم ان ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے قدیر ہے اسے ہر قدرت حاصل ہے اب وہ آئے تعبی کا،, کا کیا کس طرح وہی کرتا ہے اللہ یہ ہے وہی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم تمین آئے تھے و ماکان یوکل مح اللہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ تو جو چاہے کرے ما کان بشر کر لے مح اللہ نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے اللہ یا سوائے وحی کے وہ یہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا الخا ہے الہام ہے یہ ہے وحی کی پہلی شکل براہ راست اللہ او میں برائے حجاب یا پھر بات کرتا بھی ہے تو پوٹ سے پردے کی اوٹ سے جیسے کہ حضرت یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر ایلچی کو بھیجتا ہے, فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں وہی براہ راست اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے القا ہے جیسے کہ وہ شہد کی بکھی کو وہی کر رہا ہے ہر آسمان میں وہی کر دی ہے غیر نبی تھی حضرت موسا کی والدہ ان کو وہی کر دی وہ جو دل میں ڈال دے اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل میں برائے حجاب جیسے حضرت موسا تیسرا یہ ہے یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل کے جبریل کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے ان نحو علی الحکیم اللہ بہت بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے اور حکیم ہے قوال حکمت والا ہے اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا وہ کزال کا وہ ہے کا اسی طرح ہم نے وہی کی ہے اے, اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح اب یہاں وحی کو پھر روح کا ہے روح من امر وہ قزال کا لے کر روحم ان امر یہ قرآن جو ہے یہ روح من امر ہے یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور یہ ایک بہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے حضور کو ایمان کہاں سے ملا حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا اگر اس کے اندر اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بٹی کے سامنے ہوگا اس سے حیران پہنچ جائے گی حضور کو کہاں سے ملا ایمان یہ سوال ہے ماں کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ہے نریا آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی نہ آپ نے تو پڑھی تھی آپ کو اس چیز نا تھے آپ کو امی میں سے تھے محکمتا چودھری مل کتاب ولل ایمان ولاقن جالنا ہو اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نور ان نہ ہی بن نشا میں وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھئے جو میں نے ارض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈارمنٹ ایمان موجود ہے تو روح محمدی میں سب سے زیادہ کبھی جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوالی یا سلائی ابھی دور ہی ہوگی پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا اس طریقے سے نور اللہ نور وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشیل ایمان تھا اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا ڈارمنٹ تھا پوٹینشل تھا اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا ایکٹیویٹ کر دیا وہ کزا لکھا ایمان ولا کن جاگنا ہو نور بھئی بن نشا من, من, مِن بادنا اور جب آپ کا آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور اللہ جگمگا اٹھا ہے اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف اب آپ جو سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے اِنَّكَ لَا صراط مستقیم سراۃ اللہ معافی سما وات و ماف اللہ رحو اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے ملکیت ہے ہر شہر جو آسمانوں میں ہے اور ہر شہر جو زمین میں ہے اللہ اللہ تصیر العمور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے بارکول فکر عظیم و و نفا ویا کو ملایا تو حقیق